نیا مہینہ شروع ہوا نیا چاند نئے مہینے کا نیا چاند نظر آیا اب نیا چاند دیکھتے ہی ہیپی نیو چاند ہیپی نیو مون ہیپی نیو محرم ہیپی نیو رمضان کہتے ہوئے آپ مبارکبادی دینے لگو چاند کی مبارکبادی مہینے کی مبارکبادی یہ نہیں ہے یہ نبوی طریقہ نہیں ہے ہیپی نیو ایئر یہ نبوی طریقہ نہیں ہے نبوی طریقہ کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ نبوی طریقہ ہے یہ ہیپی نیو ایئر کہنے والے اسے صحیح کہہ سکتے ہیں صحیح بتا سکتے ہیں جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا ہر بری سے بری چیز کو عقل اچھی بتانے کے لیے تیار ہے گمراہی کے راستے کو بھی ہدایت کا راستہ بتانے کے लिए عقل تیار ہے جھوٹ کو سچ بتانے کے लिए سچ کو جھوٹ بتانے کے लिए عقل تیار ہے ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں کی فرما روا جہاں کی कभी کبھی عورت بنی اور اس ملک کے اس علاقے کے لوگ اسے بھی صحیح بتانے لگے ہمارے ملک کی حکمران عورت بنی ہے اور ہمارا ملک اسلامی ملک کہلاتا ہے تو ہمارے اسلامی ملک کی حکمران کا عورت بننا عورت کا حکمران بننا یہ کوئی غلط نہیں ہے یہ صحیح ہے علماء کہلانے والے لوگ اس کو بھی درست بتانے لگے اور اس کی بھی تفسیریں کرنے لگے اسی طرح ہیپی نیو ایئر یہ بھی ایک طرح کی دعا ہے بھی کیا کسی کو دعا دینا غلط بات ہے دعا دینا اچھی بات ہے لیکن یہ رسمی دعا ہے ہیپی نیو ایئر یہ رسمی دعا ہے رسم کی دعا ہے اصل دعا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ رسمی دعا کس طرح ہے نیا سال مبارک ہو پرانا سال برباد ہو جائے یہ سال مبارک ہو اگلا سال برباد ہو جائے یہ رسمی رسم کی دعائیں نہیں چلتی ہیں اسلام میں مسلمانوں کے درمیان صبح ہوئی گڈ مارننگ تمہاری صبح اچھی ہو دوپہر میں برباد ہو جاؤ دوپہر ہوئی دوپہر میں گڈ آفٹر تمہاری دوپہر اچھی بنے رات میں برباد ہو جاؤ یہ وقتی دعا یہ رسمی دعا اور ایسی رسمی دعائیں رسمی حرکتیں رسمی تماشے اسلام نہیں بتاتا اسلام ایک بامقصد زندگی گزارنے کے ٹائم ٹیبل کا نام ہے یہ بامقصد زندگی گزارنے کے طور طریقے کا نام ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کے الفاظ میں معانی میں آپ دیکھ لیجیے کتنا زبردست اس کا معنی نکلتا ہے تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اترے السلام علیکم تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اترے کب تک کے لیے اس میں قید نہیں ہے صبح میں اترے دو پہر میں اترے شام میں اترے آج اترے کل اترے اس سال اترے یا آئندہ سال اترے کوئی قید نہیں ہے تمہارے اوپر ہر وقت اللہ کی سلامتی اترے نہ اس میں ایوننگ کی قید ہے نہ آفٹر نون کی قید ہے نہ ماننگ کی قید بغیر کسی قید کے یہ مطلق دعا ہے ہمیشہ کے لیے دعا ہے وہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحمتیں اتریں اللہ کی تمہارے اوپر برکتیں اتریں کتنی شاندار دعا کتنی زبردست دعا تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اترے یعنی اللہ تم کو سلامت رکھے ہر قسم کی بلا سے جسمانی بلا سے جسمانی تکلیف سے ذہنی تکلیف سے ذہنی ٹینشن سے گھروں کی پریشانی سے دکان کی پریشانی سے بیوی کی پریشانی سے بچوں کی پریشانی سے دائیں بائیں آتے آگے پیچھے سے اوپر نیچے سے آنے والی ہر قسم کی بلاؤں سے اللہ تم کو محفوظ رکھے کیا یہ کوئی ناکافی دعا ہے بالکل کافی اور کامل دعا ہے یہ طریقہ ہے نبوی طریقہ یہ اسلامی طریقہ یہ اسلامی طریقہ چھوڑ کر ہمیں رسمی طریقے اور رسمی تماشے اختیار کرنے میں بڑی دلچسپی ہے یہ دراصل عیسائیوں کے یہودیوں کے اسلام کے دشمنوں کے نکالے ہوئے ہی طریقے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھ کر جو دعا فرمایا کرتے تھے اسی دعا کے اندر ہمارے لیے اشارہ ہے اور ہمارے لیے ہدایت ہے چاہے نیا سال ہو نیا مہینہ ہو تم کو جب شروع کرنا ہے تو ایک نئے ارادے کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ اور ایک نئے حساب کے ساتھ شروع کرنا ہے اس کے لیے ایک طرف کوشش اور ایک طرف دعا ہونی چاہیے کوشش ہی سے کام نہیں بنتا ہے کوشش کے پیچھے دعا ہونی چاہیے اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے اندر بندوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ نیا ایک وقت شروع ہونے لگے ایک نئی پیریڈ شروع ہونے لگے تو تمہیں وقت کی قدر کرتے ہوئے وقت کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کے جذبے کے ساتھ اور اس کی دعا کے ساتھ سلامتی کی دعا کے ساتھ اس آنے والے وقت میں ہمارے لیے سلامتی ہو آنے والے وقت کے اندر ہمارے لیے برکت ہو اور آنے والے وقت کے اندر ہم ایسا کام کریں جو رشد کہلائے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر یہ خاص طور پر لفظ درج کیا گیا ہلالا رش دن اس چاند کو اس مہینے کو اس وقت کو رشد کا چاند بنا دے رشد کا مطلب عقل کی پختگی پختہ عقل کے ساتھ انتہائی مضبوط عقل کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اسے رشد کہتے ہیں آیت القرسی کے بعد والی جو دعا ہے لا فی الدین اسی دعا کے اندر یہ لفظ بھی درج ہے قد تبین الرشد رشد واضح ہو چکا ہے یعنی ہدایت کا راستہ پختہ راستہ صراط مستقیم یہ ظاہر ہو چکا ہے یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے یہ ظاہر ہو چکا ہے تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس آنے والے وقت کے اندر ہم ایسا کام کریں جو رشد کہلائے یعنی جو دنیا کے لحاظ سے بھی دین کے لحاظ سے بھی رشد کہلائے صحیح کام کہلائے یہ فائدے کا کام بتلائے یہ ضرورت کا کام بتلائے ایک آدمی ایسا کام کرے کہ اس کام کو دیکھ کر دنیا دار بھی کہنے لگے کہ بھائی اس آدمی نے ایک ضرورت کا کام کیا ہے یہ آدمی ایک فائدے کا کام کیا ہے کسی بیماری کی دوا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بیچارے نے کوشش کر کے اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے دل دماغ دوڑاتے ہوئے ایک دوا کو پہچانا اس کا تجربہ کیا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اب لوگ کیا کہیں گے بھائی اس آدمی نے بہت ہی غلط کام کیا اس نے کینسر کی دوا نکالا ہے بہت غلط کام کیا ہر آدمی سراہے گا کہ بھئی اس نے لوگوں کی ایک ضرورت کا کام پورا کیا ہے دین کے لحاظ سے بھی مفید دنیا کے لحاظ سے بھی مفید ہو وہ کام رشد کہلاتا ہے ایک نیا وقت اور نئی پیریڈ شروع کرتے ہوئے آدمی کو اس طرح کی دعا کے ساتھ شروع کرنا چاہیے اور اس جذبے کے ساتھ شروع کرنا چاہیے اس تیاری کے ساتھ شروع کرنا چاہیے کہ اب جو وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے اس وقت کے اندر ہمیں کیا کام کرنا چاہیے آدمی سفر کر کے حیدرآباد جاتا ہے ایک مقصد لے کر جاتا ہے جیسے ہی حیدر पहुंचेगा پہنچے گا بس سے ٹرین سے اترے گا تو اترتے ہی وہ بہتر سے بہتر ہوٹل تلاش نہیں کرے گا بھائی مجھے پہلے زبردست کھانا چاہیے اس کے بعد میں آرام سے سو جاؤں اس کے لیے مجھے بہترین لاڈ چاہیے پہلے کھائیں گے پھر سوئیں گے آرام کریں گے اس کے بعد کام دیکھیں گے یہ بے وقوف ہے پہنچتے ہی آدمی اپنی منزل مقصود پر اپنے کام کی ترتیب پر نکل جاتا ہے میرے پاس اتنے گھنٹوں کا وقت ہے کے وہ کام انجام دیتا ہے اگرچہ کہ یہ سال ہمارا نہیں ہے جنوری سے شروع ہونے والا سال اسلامی سال نہیں ہے اور عیسائی لوگ بھی یہ دعویٰ کریں کہ یہ ہمارا سال ہے حقیقت میں یہ ان کا بھی سال نہیں ہے یہ عیسائیوں کا بھی نہیں ہے یہ اصل میں یونانیوں کا ہے یونانی مذہب والوں کا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ارض کیا گیا تھا یہ جنوری سے لے کر دسمبر تک یہ جتنے بارہ مہینوں کے بارہ نام ہیں یہ دراصل یونانی مذہب کے دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں جنوری ایک देवता کا نام ہے فیبروری ایک देवता کا نام ہے مارچ ایک देवता کا نام ہے دسمبر ایک देवता کا نام ہے یہ بارہ نام بارہ دیوتاؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں یہ عیسائی تہذیب جو یونانی تہذیب اور رومی تہذیب سے مل کر بنی ہے اسی عیسائی تہذیب نے یونانی تہذیب کو اختیار کرتے ہوئے اس کیلنڈر کو اپنا لیا جس کا بھی یہ کیلنڈر ہو جب سماج میں کیلنڈر چل رہا ہے مذہب کے ساتھ اس کو خاص کیے بغیر سماج کی ایک ضرورت کے طور پر اسے استعمال کیا جانے لگا ہے اور اس حساب سے نیا سال شروع ہوا ہے تو چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو مسلمان ہی کی بات نہیں کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو جب ایک نئی پیریئڈ شروع کر رہا ہے تو وہ نئے حساب کے ساتھ نئے حساب کی نئی تیاری کے ساتھ شروع کرنا چاہیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے وقت کی صحیح قدر و قیمت کے ساتھ اگر پوری کائنات کے اندر کوئی زندگی گزاری گئی ہے وہ کامل زندگی مکمل زندگی وہ صرف اور صرف کامیاب زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے آپ نے اپنے اوقات کو ڈیلی بیسس پر بھی ویکلی بیسس پر بھی ترتیب دے رکھا تھا کہ رات میں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے دن میں یہ کام کرنا چاہیے پورے ہفتے میں مجھے فلاں فلاں دن میں یہ, یہ کام کرنا چاہیے اس مہینے میں اتنا کام میرے اندازے اور میری طاقت کے مطابق ہو جانا چاہیے یہ اور بات ہے کہ ہماری کوشش ہونے کے باوجود کبھی کوئی کام ادھورا رہ جاتا ہے لیکن جہاں تک ہماری کوشش ہماری طاقت اور ہماری تیاری کی بات ہے ہماری طاقت اور تیاری کے حساب سے اتنا کام اس مہینے کے اندر ہو جانا چاہیے اس کا ایک نظام الوقات اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے یہ کام کرنے کا تھا یہ کام کرنے کے بجائے کماشے کرنے لگے جب نیا سال شروع ہوتا ہے زمانے کے لوگوں کے مطابق نیا سال شروع ہونے کا جو وقت ہے ایسے ایسے تماشے کیے جاتے ہیں کہ ان تماشوں کو زبان سے دہرانے سے بھی طبیعت شرما ہماری اس ملک میں ہمارے اس شہر میں بھی کوئی کم تماشے نہیں اپنائے گئے رات میں پٹاخے جل رہے تھے رات کے وقت میں پٹاخے فٹ رہے تھے یہ کون سی عقل مندی ہے یہ کیا تماشے ہیں کیا اسلام ایسے تماشوں کو روا رکھنے کی اجازت دیتا ہے کیک کاٹنے کے طریقے کیک کاٹتے ہوئے خوشی منانے نئے کپڑے پہن کر عید منانے کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے نہ اس کا دین سے تعلق ہے نہ ہی عقل سے تعلق ہے نیا سال شروع ہوا ہے تو خبر کے اور تھوڑا قریب ہو گئے ہیں یہ نہیں کہ دور ہو گئے ہیں. اصل چیز ہے ایک ایمان والے کے لیے آخرت کی فکر آخرت کی تیاری اور وقت کی صحیح معنوں میں قدر یہ اصل ایمان والے کی شان ہونی چاہیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ہمیں وقت کی قدر و قیمت کا حکم دیا اس سے بھی پہلے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی قسم کھائی ہے قسم ہے وقت کی بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اللہ جو وقت کی قسم کھا رہے ہیں یہ وقت کیا ہے ہر آدمی کی زندگی اس کا وقت ہے تو گویا کہ اللہ تبارو کو تعالیٰ ہر آدمی کی زندگی کی ختم کھا رہے ہیں میری زندگی کی ختم اللہ نے کھائی آپ کی زندگی کی ختم اللہ نے کھائی ہر انسان کی زندگی کی ختم اللہ کھا رہے ہیں ہر انسان کی زندگی کی ختم کھاتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں اِنَّ انسان الفیق خسر دیکھو انسان گھاٹے میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ علیہ سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ توا صعب الحق دین حق کی تلخین کرتے رہے وہ توا صعب صبر دین حق پر جمنے کی تلخین کرتے رہے دین حق کو قبول کرنے کی تلخین کرتے رہے اور دین حق پر جمنے کی تلخین کرتے رہے یہ چار صفات رکھنے والے انسان تو وہ حقیقی معنوں میں وقت کی قدر کرنے والے انسان ہیں جن کے اندر یہ صفات نہیں ہیں وہ انسان سب گھاٹے میں اللہ وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں اس کی اور تفصیل کرتے ہوئے اللہ قسم کھا رہے ہیں و للی ازا یا شاہ و اذا جل وقت کس سے بنتا ہے رات سے بنتا ہے دن سے بنتا ہے رات کے آنے جانے سے وقت بنتا ہے اور یہ راتوں کا آنا جانا چاند اور صورت سے متعلق ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی لئی اذا اشاہا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے جب وہ اس کو ڈھانک لے والنہاری اذا اضا قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے پھر وہ شمسی و ختم ہے سورج کی اور اس کی چمک کی اور اس کے دھوپ کے وقت کی اِذَا تَلَاهَا ختم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے تو رات اور دن کی قسم کھا رہے ہیں اور رات اور دن کا آنا جانا ہے سورج اور چاند سے متعلق صرف چاند اور سورج کی قسم کھا رہے ہیں یہ ہے وقت کی تفصیلات وقت جو رات اور دن چاند اور سورج کے درمیان گھرا ہوا ہے ایسے وقت کی اللہ قسم کھا رہے ہیں اور ہم وقت کو جس چیز کی جس انتہائی قیمتی چیز کی اللہ قسم کھا رہے ہیں ایسی قیمتی چیز کو ہم برباد کر رہے ہیں وقت کسے کہتے ہیں کیا وقت کو جمع کیا جا سکتا ہے جس طرح پیسہ جمع کیا جا سکتا ہے چاند سونے اور چاند سونے کے چاندی سونے کے زیورات جمع کیے جا سکتے ہیں پراپرٹی جمع کی جا سکتی ہے اسی طرح کیا وقت کو جمع کیا جا سکتا ہے وقت کو اٹھا کر رکھا جا سکتا ہے ٹائم کی ناٹ بی اسٹورڈ ایف انیوزڈ اٹ از لاسٹ فار ایور ٹائم کو وقت کو سٹور کر کے نہیں رکھا جا سکتا ہے آج نئی نئی چیزوں کو سٹور کرنے کے طریقے نئے نئے طریقے نکل گئے ہیں روشنی کو سٹور کرنے کا طریقہ ہوا کو سٹور کرنے کا طریقہ نکل گیا ہے یہاں تک کہ کرنٹ کو سٹور کرنے کا طریقہ بھی نکل گیا ہے اس کی بھی چیزیں نکل گئی ہیں ایسی بہت ساری چیزوں کو اسٹور کر کے اٹھا کر جمع کر جمع کے رکھنے کی چیزیں اور اس کے آلے نکل گئے ہیں لیکن time be time کو اٹھا کر نہیں رکھا جا سکتا آدمی ٹائم کو اٹھا اٹھا کر جمع کر کر کے پیسوں کی طرح رکھ لے پھر جب ملک الموت آ کر سلام کرنے لگے تو کہنے لگے نہیں بھی میری ہنڈی میں بہت سارا ابھی ٹائم جمع ہے جاؤ واپس جاؤ ٹائم جمع کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے اگر استعمال کر لیا گیا تو فائدہ مند ہو گیا آئس کریم کھا لیے مزہ آ گیا لیکن اٹھا کر رکھ دیے بازو کنارے میں پانی پانی ہو گئی اسی طرح وقت کو ہم استعمال کیے بغیر اسے بازو رکھ دے رہے ہیں اور وہ پانی پانی ہو کر نالے کے حوالے ہو رہا ہے سال آتا ہے تو اصل مقصد کو ہم بھول کر تماشوں میں لگ جاتے ہیں تماشوں میں لگ کر وقت کو ہم برباد کر رہے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مقبون الفی ہما کثیر اناس دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے تعلق سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یعنی ان نعمتوں کو صحیح معنوں میں نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں وہ دو نعمتیں کیا ہیں تندرستی اور فرصت تندرستی اور فرصت یہ اللہ کی ایسی دو نعمتیں ہیں کہ لوگ اسے نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں تندرستی ملی ہوئی ہے سو کر گزار رہے ہیں تندرستی ملی ہوئی ہے واٹس ایپ میں گزار رہے ہیں فرصت ملی ہوئی ہے فیس بک دیکھنے میں گزار رہے ہیں ایسی ٹائم کو برباد کر دینے والی چیزوں کے اندر ہم صحت کو بھی لگا دے رہے ہیں فرصت کو بھی لگا دے رہے ہیں جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صحت اور فرصت یہ انتہائی قیمتی نعمتیں ہیں اور ہم اسے برباد کر رہے ہوں تو کیا اللہ کی طرف سے سوال نہیں ہوگا وَلَا تُسْعَلُنَّ عَنِ <النَّعِيم> اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا صحت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ صحت کو تم نے کہاں استعمال کیا فرصت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے فرصت کو کہاں لگایا صحت اور فرصت جس کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ انتہائی قیمتی چیزیں ہیں اور ہم اسے انتہائی فضول طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اسے برباد کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی آپ واٹس ایپ دیکھ کر کیوں وقت برباد کر رہے ہیں نہیں بھی کیا کرنا ٹائم پاس کر رہا ہوں کیا بھی کام نہیں ہے ٹائم پاس کر رہا ہوں یہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں کیا بھی کام نہیں ہے یہ ایک طرح کی گالی ہے معمولی بات نہیں ہے یہ انتہائی خراب بات ہے کیا بھی کام نہیں ہے کام کیوں نہیں ہے قرآن پورا سیکھ لیے ہاں قرآن پورا آ گیا بھائی قرآن پورا حفظ کر لیے نہیں کر لیے حفظ کر لیے ہیں بھائی قرآن کا معنی آ گیا مالی کیمدین کا معنی کیا ہے آپ کے پاس ٹائم ہے کیا بھی کام نہیں ہے مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے معلوم ہے را لیکر کتاب العربی کا معنی کیا ہے معلوم ہے معلوم نہیں ہے پھر ٹائم ہے آپ کے پاس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں معلوم ہے معلوم نہیں ہے پھر بھی ٹائم ہے آپ کے پاس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لڑکے تھے کتنے لڑکے کتنی کتنی عمر میں انتقال کر گئے ان لڑکوں کے کیا نام تھے معلوم ہے معلوم نہیں ہے پھر بھی آپ کے پاس ٹائم ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علّم پوری زندگی کس طرح گزارے معلوم ہے معلوم نہیں ہے پھر بھی آپ کے پاس ٹیم ہے ٹیم ہے کچھ بھی معلوم نہیں ہے اور پھر بھی ٹیم ہے یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے جب ہمارے پاس ٹیم ہے اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کی ہم کو جانکاری نہیں ہے جن کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہونے والا ہے اور ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں کھیلد کے اندر اللہ کے یہاں اس کا سوال ہوگا اور جس چیز کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اٹکنے والا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے کسی سے کسی بندے سے سوال کرنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ اٹک گیا وہ اٹکنے ہی والا ہے اس لیے اللہ اسے سوال کیے جو اٹکنے والا نہیں ہے اسے سیدھے چلا دیا کیا بھی زندگی کیسا گزارے ہماس پڑھتے تھے ہاں پڑھتا تھا جاؤ چلے جاؤ معلوم ہے کہ وہ پکا پابند ہے بس ادھر ادھر سے ایک سوال کیے سرسری طور پر بھیج دیے لیکن جس چیز کے بارے میں کسی سے سوال کرنے کرنا شروع ہوا اللہ سوال کرنا شروع کیے سمجھو کہ وہ اٹک گیا من نو فقد عذبا جس سے اللہ کھوز پریز کر کے سوال کرنا شروع کر دیے سمجھو کہ وہ اٹکا اور جہنم میں لٹکا آج صبح سے لے کر محلوں میں گلیوں میں پھرتے ہوئے کئی مسلمان لڑکوں کو لڑکیوں کو دیکھا گیا اس طرح پھر رہے ہیں جس طرح عید الفطر کا موقع ہو عید الفطر کے موقع پر جیسے نئے نئے کپڑے پہن کر خوشیاں مناتے ہوئے رنگ ریلیاں کرتے ہوئے آج کے دن کو ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کیا کوئی عید ہے کس کی عید ہے کسی کی بھی عید نہیں ہے اگر آج عید ہو سکتی ہے تو بیوقوفوں کی عید ہے مسلمانوں کی بھی نہیں ہے عقلمندوں کی بھی نہیں ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے لوگ کئی کئی عیدیں منا رہے تھے جیسے ہمارے دیش کے میجارٹی طبقے سے رکھنے تعلق رکھنے والے لوگ کئی کئی عیدیں مناتے ہیں چار چار دن میں ایک ایک عید ایک ایک عید چار چار دن دس دس دن چلنے لگتی ہے ایسی عیدیں چل رہی تھیں حضرت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ نے ہمارے لیے صرف دو عیدیں دی ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ پھر کوئی عید نہیں ہے لہٰذا دو عیدیں مناؤ اللہ کبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین وہ ایسا دین دیا ہے جو ہماری انسانی فطرت کے مطابق ہے انسان کی فطرت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ سب مل کر خوشی منائیں انفرادی انفرادی طور پر کبھی عبدالرشید کو خوشی ہوئی اور کبھی محبت شاہ کو خوشی ہوئی کبھی محمد اوس کو خوشی ہوئی کبھی عمران خان بریانی بنا کر کھانے لگے اچھے کپڑے پہننے لگے ایک ایک آدمی کو ایک ایک موقع پر خوشی ہوتی ہی رہتی ہے لیکن سب مل کر خوشی منائیں انسان کی فطرت اس کا بھی تقاضا کرتی ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں بھائی تم کو مل کر عید منانا ہے تو بس جنت میں آنا ہے اس سے پہلے عید مل کر مجموعی طور پر منانے کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں دنیا میں سب روتے دھوتے زندگی گزارو سکھ کے مکے انداز سے زندگی گزارو کبھی کسی کو دیکھ کر خوشی کرنا نہیں خوشی منانا نہیں ایسا اللہ نے نہیں رکھا ہے ہمیں خوشی منانے کی بھی اجازت دی ہے اگر دی ہے تو اس میں بھی اللہ نے آزادی نہیں دی ہے خیڈ لگائی ہے ہمارا مذہب ایسا ہی ہے قدم خدم پر جیسے کڑپے میں اسپیڈ بریکرس ہے نہیں ایسے اللہ نے ہمارے دین کے اندر بھی اسپیڈ بریکرس رکھے ہیں یہ نہیں رکھیں گے تو ایسا تیز تیز ڈائیں گے تیز جائیں گے کہ جا کر گڑے میں گریں گے اللہ نے غم منانے کی اجازت دی ہے کسی رشتہ دار کی وفات پر اس کی بھی حد مقرر کر دی خوشی منانے کی اجازت دی تو اس کے اوپر بھی اللہ نے بریک لگائے ہیں دو عیدیں ہیں پھر کوئی تیسری عید نہیں ہے یہ کون سی عید ہے جو ہمارے بچے منا رہے ہیں بڑے منا رہے ہیں یہ غیر لوگ سال کے موقع پر نئے سال کے موقع پر خوشیاں مناتے ہوئے ننگے ناچ رہے ہیں ناچنے دو جہنم میں جانے دو نئے سال کے شروع ہونے کے موقع پر اپنی بیویوں کو بدلنے رہے ہیں بدلنے دو جہنم میں جانے دو لیکن ہم جو اسلام پسند کہلانے والے ہیں مسلمان کہلانے والے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے یا ہمارے نبی کو دیکھنا ہے یہ عیسائی یہ یہودی یہ دشمنان اسلام یہ ہمارے آئیڈیل اور ماڈل ہیں یا ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت اور قابل تقلید نمونہ ہے اللہ کے نبی کو ہم آئیڈیل اور ماڈل بنائیں فسٹ جنوری کے موقع پر ہمارے پیغمبر کیا کرتے تھے نہ فسٹ جنوری کے موقع پر کچھ کرتے اور کہتے تھے نہ فسٹ محرم کے اوپر کچھ کہتے اور کرتے تھے ہمارا <تصفح> دین آخرت کی فکر سکھاتا ہے قدم قدم پر اللہ کا کی یاد سکھاتا ہے سیدھے راستے پر چلنا سکھاتا ہے دوسروں کی غم خاری میں شریک ہونا اور دوسروں کے کام آنا دوسروں کے لیے جینا سکھاتا ہے اپنے لیے جینا تو کتا بھی جانتا ہے اپنے لیے جینا تو مرغی بھی جانتی ہے اپنے لیے جینا تو سور بھی جانتا ہے لیکن دوسروں کے لیے جینا دوسروں کے کام آنے کے لیے جینا یہ اسلام سکھاتا ہے یہ انسان کے لیے زیب دیتا ہے تو یہ بچے جو ہمارے ہر سال حد سے آگے بڑھتے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کو کون روکے گا ان کو بڑے روکیں گے جان دے گا ہماری بچی کیا کہ خوشی منا لیتی ہے خوشی منا لیتی منا لیتی جہنم میں جا کر گرے گی جان لے با ہمارا بچہ اپنے کلاس میٹ کے ساتھ مل کر تھوڑی خوشی منا لیتا ہے منا لینے دے جہنم میں گرے گا اللہ فرماتے ہیں انفس انفسکم وہ اہلی کم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ آپ کے بچے آج کے دن نئے سال کے موقع پر اچھے کپڑے پہن کر ایک طرح سے خوشی منا رہے ہیں جو تو یہ در حقیقت وہ جہنم میں جا رہے ہیں وہ خوشی مناتے ہوئے مشغول ہیں تو گویا کہ آپ ان کو جہنم میں گرتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اگر ہمارا بچہ گھر میں چولا جل رہا ہو یا چولہے سے اتار کر کوئی بگونا رکھا ہوا ہے چھوٹا سا بچہ رینگتا رینگتا اس کے پاس چلے جا رہا ہے تو ہم کیا دیکھتے رہ جائیں گے اور چیختے بھاگتے دوڑتے ہوئے اسے پکڑیں گے کہ بچہ چولہے کے پاس جائے گا چولہا گرم ہے ہاتھ جل جائے گا بگونا گرم ہے بگونے کو ہاتھ لگا دے گا تو ہاتھ جل جائے گا فوراً بھاگیں گے پکڑیں گے لیکن اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے آج ہمارے بچے فون میں تماشے دیکھ رہے ہیں واٹس اپ استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں جنوری منا رہے ہیں اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جہنم میں جا کر گرتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے جب تک ہمارے گھروں میں روک ٹوک کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا یہ نہیں انل منکر کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا کہ وہ مت کرو یہ مت کرو وہ کرنا نہیں یہ کرنا نہیں وہاں جانا نہیں یہاں جانا نہیں یہ ہم کو کہتے رہنا پڑے گا اگر نہیں کہیں گے یہ بچے دن ب دن آگے بڑھتے بڑھتے جائیں گے جہنم میں گرنے والے بنیں گے آزاد بن جائیں گے کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے میں کئی سال تک سعودی زیادہ آتا رہا جاتے آتے پیسہ جمع پیسہ کمایا پیسہ جمایا لیکن آج میرا گھر جہنم بنا ہوا ہے میرا بچہ حافظ ہے میں نے پوچھا کیا آپ کا بچہ حافظ ہے کیا پچھلے سال تراوی سنایا تراوی سنانا تو دور کی بات ہے وہ فرض نماز بھی نہیں پڑتا ہے بڑا بچہ بھی ایسا آزاد ہو گیا چھوٹا بچہ بھی آزاد ہو گیا پتا نہیں کہاں ہے اب میں کہاں ہے نہیں بتا سکتا ہوں یہ کیوں ہوا یہ نگرانی نہیں ہونے کی وجہ سے ہوا یہ پکڑ دھکڑ نہیں ہونے کی وجہ سے ہوا ہے یہ روک ٹوک نہیں ہونے کی وجہ سے ہوا ہے کوئی سعودی جاتے رہیں گے آتے رہیں گے خوب کماتے رہیں گے جماتے رہیں گے لیکن بیوی بچوں کے اوپر سے نگرانی اٹھ جائے گی تو وہ جہنم کے خندے بنیں گے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی ہمارے گھر کے اندر اسلام کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے سنت کے خلاف کوئی حرکت ہو رہی ہے ہم روک ٹوک کریں بیوی بی بچوں کے اوپر ہم خاص نظر رکھیں ان کے فون کے استعمال پر پابندی لگائیں وہ کب کیا کرتے ہیں ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہے ان کے دن رات کیسے گزرتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں ہماری پکڑ ہوگی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا کی صحیح سمجھ بھوج نصیب فرمائے اور صرات مستقیم پر چلنے کی توفیق خدا فرمائے شلاللہ.